کفا وسل تو سلام دل رسول وسل تو سلام معلا سل رسول و حدمصطفیٰ علحی و اسحابلس وصف فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 جگ آو گا جی سننے یہ سچی تبلیغ دا نتیجہ ادھر تبلیغ تے ہو رہی ہے سجڑوں سے عقیدے بھی خراب نے بھی برائی برائی نہیں رہی نیکی نیکی نہیں نی رہی ادرو عذاب بھی اللہ دے ادرو تبلیغ تیز ہوتی ہے ادرو عذاب تیز ہوتے ہیں کوئی سمجھ نہیں لگتی بھی عذاب کیوں نہیں برقرا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 کدی بھی گل کرتے باندھے جان گے اس آخیا ختم کتنے لکھے میں آیا اتے لکھا کتنے لکھے میں لکھا ہو سکے مننا ہے کہ نہیں مننا میں سکھا میں کہ آ پیا کو آخیا نارا تک بھی ناراج رکھا لط وا مونج کٹی چی کو انہوں کے <تصفح> <تصفح> بار بارے کھڑ کے وکھا باہر بارے کٹی جانا اپنیا کے بارے لکائی جانا گھر کے سجڑوں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 واہ سی <laughs> <آئے آئے> <laughs> <laughs> عوام جل ہی جی مولیاں پیرا ہاکما تو ہاکم دےڑا کرک ہوا مولی دا انج ہو گیا آپ کی آدھے جدھر گئیاں بیڑیاں اس بلا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 ہوں اول آ گئی اپنی آپ کے اللہ گیا یہ حدیث لفظ نے علیہ وسلم سرکار پہلو لیک لائی ہوئی سی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 پچھلیاں جیو ہوئے سن کم کما لانا فر اللہ تانت پا چی جی پائی سی اللہ کتنے رہے آ سنی حدیث کدی ہاں بول بول بولو بولو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 حق بیان کرنا نہیں ہے پر مولی بیان کر کیوں تو میں ڈر وہ بیمان ہو گیا کہ ہاں میں کو ڈر کے مولوی حق نہیں بیاں کرتے وہ کھانے بئیمان ہو <تصفح>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 سلطانے تیرے ضمیر زمیر شیشے گو نہیں رہ پہ شیشانگو تیرا دل سے برائی سی برائی تی اندر تیرا دل بول رہا سویا برائی میرے آقا نامدار نے فرمایا جن برائی برائی ہووے تیک دکھ لگے نیکی خوشی آوے فرمایا سمجھ لو مومی کل کفی سدر کافا ہوا اس من فرمایا جیڑی شاید تین دل در کھٹ کے کنڈے آنگوں چبھے سمجھی برائی توجہ نہیں فرمائی وہ کی مطلب جڑا دل مومی دا نا میں قسمیہ پیان نہیں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 سونے نبی دے اس فرمان کی روشنی پاک دے اندر پاکر لو کہ باقی یہودی تہذیب طریقے باہر دے او زندگی گزارن دے طریقے قانون تہذیب رنگ ڈھنگ جیڑے او جانور والے نے جی جی اللہ دی نبی دی مخالفت والے نے ماشا یہ وڑے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 ہو بھی گئی ہو بھی گئی ہو گئی پیرو پیروی رو دس دھی کتنے کھلوتی ہے ہو گئی ایمان نال دسو خلاریاں نے کئی فرچی بولیا کالی بھی دھی نہیں کھلوتی کالی آ رہو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 اور میں تیرے تو پوچھنا ہا تیرے ملک پاکستان دی عدالت دا کنڈا کھوٹا ہے یا کھرا خرا خرا کنڈا ہی علم القرآن خلق الانسان علمہ اللہ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 ایمان نیا دروئی اجل بول سبح بس جنان کرتے میرے پاک نبی بول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 سجنا میرے پاک نبی سراپا غیر آل سبق نبی سبق میرے پاک نبی سرس اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم جدو آئے پتری ان یرید اللہ دلہ ہلی بان کمرج سل بئی وجو تو تھی رو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 ظاہر ہوں نبی پاک سرکار دیاں ایک دو سنانا بھی جدو برائی تو روکنے والا کام امت چڈے گی اوه اوه اونا وانگو تے ایک ہوں تے لانت جدو پائے گی پھر اللہ آداب کی آنگ گے جی جی جی ہاں جی دو تین حدیث تو مکاواں گل لما کی کروا جو اے جڑا اج کل سان حضور دی امت تے عذاب آنا ہی نہیں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 نبی مثال <سؤال> دے سمجھایا منکیا وس منکے میری مجھے ڈگتے آب انتظار کرایا جے سجنا جو جو نبی بیان فروا جائے پورے نگ کیتی بٹھے آماندار مال غنیمت دے مال بیل مال کا مال امانت کا گوبر منٹ پیو دال سمجھ کے کھا پی جی جن کے ہاتھ چڑھ جائے زکاتی جو کسی کا مال ہاتھ چڑھ چڑ دکات نو چٹی سمجھنے اچھا پڑھا پڑھتے کابی سرور نے فرمایا رن کی منگا تو ماں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 قوم کا وڈرا قوم کرے گا زمانے کا رزیل تے کمینا یہ حضور دا فرمان ہے سچی بولی اگوں کام کرے بھی اوے دے کرا بھی, دے تے بھی دے یعنی جنا کو جانا بھی تسان کراؤ او بھی اوے اگو دے اگوں جہے بیٹھے نے تو انہیں کرنا وہ بھی نہیں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 بندہ نپیا جاوے تے نپیا بھی حق کی سچی پیا ہو کرے فون ہلو جی کون جی کون میں خان بول رہا ओ, اچھا معاف کرنا میں پچھاڑیاں نے پچھایا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 ہر ہے جو, جو گند اگے. اگے. اگے. اگے. جی قانون تو پھر تے, تے یزید جنہ پلیت حسین برداشت, برداشت نہیں فرمائی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 دے پہلوں سابت کرو کہ مسلمان سکولوں تھا تھا تھا دے, سا. دے, دے گانے گا ڈانس دے تے ڈرامے سارے جاندے جان دکھائے بس میں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 Ook مرید کے پشاور پیا راول پھروئن بھی ہے سدکے جا یار تریق اک تو بلے بلے بلے قوم دی جیب پی فر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 نبی فرمایا جو شراب بیچنا اگر میں حضور ددیش نہ بکھاوا تو میں مجرم نہ منے تو مجرم توجہ نہیں فرمائی گئی اچھا گھر کے یہ شورے باتیں لانتا بھی اے امت اگلے لوگ جانوروں جیسی گزارتے تھے بے شعور تھے اب ترقی ہو گئی شور آ گیا ہے کیوں بالوئے مطلب اللہ آخری نمبر بالکل جد ہوں پورا حضور نے فرمایا انتظار کرا جی کاب کنیا ونکیاں سرخ آندھی زلزلہ سرخ آندھی آئی سی ادھر اچھا ان پنڈا چ اگ لائی اچھا زلزلہ آیا ہے, آیا ہے فن زمین دس جانا یہ جڑا جہاں عذاب آیا, ہے آیا نہیں نا مارگ آ ٹاور بھی زمین ہے ہوٹل زمین اچے نے سکول زمین دھس گئے نا فن نبی دی حدیث تے لفظ نے دس جان دس انتظار کربی فرماوے انتظار دا تے اساں کہہ رہے ہاں انتظار کرو شہادت دا ننگیاں ایمان نال دسو ننگے بندے تے بڑیاں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 تو مر جائے شہید بول, بول بولو جی ایٹو کٹے سڈے ہاکم نے کتے ایک کوئی کماری آدھے نے امتحان ہے چیلنج کیا گیا کل مقابلہ کرنا ہوگا شہید ہو گئے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 یہ جہی امداد بندے دے رہے امریکہ برطانیہ یہد بندے سمجھ کے دے رہنے یا اے سمجھ کے دے, رہنے اے امداد, اے نو بندے سمجھ کے دے امداد یا مسلمان سمجھ کے دے رہے بندے یعنی انسانیتر چڑی کھڑی ہے نا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 کوئی سکل نہیں بنیا سا, کوئی سکول تو بال نہیں کڈے کوئی ٹی وی نہیں توڑیا کوئی رنگ پردے چ نہیں لیا دا, کوئی گانے باجے جو جو نبی پا کے پندرہ چیزاں بیان تھیا, اوہ میں کام طول تے تے پھر نبی دا فرمان بدلتا نہیں سجنوں نبی فرما گئے نے کہ منکے میں جی ٹوٹتے نا وارو واری ڈگتے نے یہ آنگے وہ منکے اے پہلا منکا ڈگا جی ہاں جی یہ پالا ڈگا ہے بلکہ اے میرے خیال سے دہشت گردی جنوب آخر ایک اداب ہے سو لکھ بندہ مر گیا پنجابی عذاب ہے, ہے, ہاں جی ہے ہاں جی تکلیفا بدل فساد جگڑے پیار محبت نہیں رہے وہ بھی وکری اداب نے فصلیں جیڑی نے وہ ہزار بیماریاں فسیا پی وہ بھی وکرے آزاد نے رب دیکھ اداب ہے ایمان نال جہاں تے حاکم بہتے نے خود خدا آداب نے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 عذاب دس برائی تو روک نہ روکنگا ایک وارہ زلزلہ آ گیا تھی حضرت فاروق عظم دے دورت مدینے شریف چایا تھی عقوبات امام محدث ابن عبید دنیا دی کتاب امام بخاری دے نال دے محدث نے انہ, انہ دے زمانے دے آپ سرکار حضرت فاروق عظم دے دورت مدینہ دے زلزلہ نقصان نہ ہو یا خالی دھرتی ہلی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 نا ایک گل دسو ضرور ہے جب چھ روپیہ ہے تو تی آخیا حضرت جی جاندی کرو نہ مارو پھر <laughs> <laughs> نے ماشاءاللہ سبحان سبحان میں تو کیا میرا نہ سات روپیے سٹ کے پچھلی دھی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 امام حسین نار سمجھیں گا جے اشک نار امام حسین جی آخنا امام حسین شریعت ہے زالما حسین جی عشق تو خالی ہے تو اشکایا کرنا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 غازی المدین شہید نو لایا پولیس تھی, تھی؟ ہاں جی جی جی جی جی غازی المدین شہید نو میاں والی جیل جدو فہ لایا گیا تو جا سپریڈینڈ جیل سی سی اے ال اے اللہ میری جو نانے کی خیرت کرے تو آ, سکولی آدھا پیسہ ہو جیسا کیسا ہو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 جنا جدو ای بند کرایا قرآ جاوے گا جناد پڑھانے ضرور گنا ضرور گنا لبنا کتاب تلاک دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا. لکھیا باقی آخری میرے خیال میں تین تلاک تلاک ہو جان پکیا ہو جانا تینک ہاں جی ایک بار ایک دبانتا طلاق طلاق طلاق تینے ہو گئی